وسل میں بھی وقت ہوا میں بھی وقت ہوا پر ہوا خوب رائے گا یہ پہلے شروع ہو چکا ہوتا یہ آ جاؤ نا ہم میں ان میں آ جاؤ رائے گا وسل میں بھی وقت ہوا پر جانا میرے گم ہے جانا کس سے پوچھو تیرا نشا جانا عالم بے کرانے رنگ ہے رنگ بے کنار ہے میں हवाओं سے کیسے یہی جی موسم ہے کیا وہاں جانا روشنی بھر گئی نگاہوں میں ہو گئے خواب جانا ہو جا گئے خواب بے اما جانا درد مندانے کنویں دلداری درد مندانے کنویں دلداری گئے غار جہاں تہ جانا جا درد مندان کنویں دلداری گئے غارج جہاں کہاں جانا اچھا یہ جاوید بھی خوشخبر ہی نا درد مندان کن دلداری گئے غارج کہاں جہاں تہاں جانا اب بھی جھیلوں میں پڑتے ہیں اب بھی جھیلوں میں پڑتے ہیں اب بھی نیلا ہے آسمان اب بھی جھیلوں میں پڑتے ہیں اب بھی نیلا ہے آسما جانا ہے جو پرخو تمہارا اکثر ہے جو پرخو تمہارا اکس خیال زخمائے کہاں کہاں جانا ہے جو پرخو تمہارا اکث خیال زخمائے کہاں کہاں